شہید خالق و کلو ہر چیز کے پیدا کرنے والا ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالف ڈبل منافقی یہ حکم سلطانی, نمبر چار حکم, سلطانی نمبر چار حکم سلطانی نمبر چار ہے اس میں تین فرقوں کا حکم ہے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 میں جتنےنافقے کوئی لڑائی نے قتل نہیں کیا لیکن ادھر کیا ہے قمال کو پھر منافقین آتا ہے منافقین کے بارے میں تم دو گروہ کیوں بن رہے ہو بعض کہتے ہیں قتل کرو بعض کہتے ہیں قتل نہ کرو تو آگے لکھا ہوا ہے چار پانچ ستروں کے بعد فخو ہم وقت لو ہم, ہم لکھا ہوا ہے کہ منافقین ان کو پکڑو قتل کرو جہاں پاؤ یہاں کیوں کے بارے میں جو عنوان نا ہیں نا انشاءاللہ مسئلہ حل ہو جائے گا حکم سلطانی کرے اچھا فمال حکم کے نیچے لکھو پہلا مرتین کا پہلا فرکا مرتدین کا مرتد شانت سنو مت کے پاک سے کچھ کافر آئے وہ حضور کے قیمت میں پیش ہوئے اور عرض کیا کہ ہم مسلمان ہوتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کیا کیا مسلمان کیا لے کر وہ مسلمان ہوئے منافقان انداز میں کس انداز میں منافقان انداز میں تو منافق ہو گئے نا دل میں خوف تھا چند دن رہنے کے بعد حضور کو عرض کیا کہ ہمارا تجارت کا سامان ہے وہاں مکہ پاک میں اجازت دیجئے کہ ہم مکہ پاک چلے جائیں واپس آ جائیں گے اب مکہ پاک چلے جائیں مفت ہو جائے کیا ادھر تو منافع کا نہ انداز میں رہے نا وہاں بالکل اسلام سے پھر گئے سمجھے آئے ہی نہیں اب صحابۂ کرام کے درمیان ایسے اختلاف ہوا کہ بھائی ہم جو مکے کے اوپر چڑھائی کریں آیا بولو او جو ادھر آئے تھے آیا ان کو قتل کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے یا ایسے راستے میں درمیان میں ایسے تجارت کے لحاظ سے ملے تو قتل کریں یا نہ کریں تو اللہ تعالی نے ان کو ضرور قتل کرو کیوں اس لیے کہ یہاں اسلام لائے تھے تو تم نے کیا سمجھا تھا منا تو ان کو منافق اسی لحاظ سے کہا جا رہا ہے لیکن اب کیا بن گئے ہیں اب مرتد بن گئے ہیں اب ضرور ان کو قطر کرو تو منافق بعت بار ماکانا کہا گیا اب کیا ہے مرتد ہیں اب بات سمجھ گئی تو یہ ایک تحقیق ہے دیکھو جی پہلا فرقہ مرتدین کا فمال یہاں ایک ناوی لحاظ سے سوال پیدا ہوتا ہے افسین ہے نا کہ اس کو کس چیز نے ناسو کیا منافقین کو تو جر دے رہا ہے نا تو فی آتا مجروط کرو منسوخ کرو کیا ہے تو اس کا جواب یہ ہے فمال سر تم فمال کے بعد کیا مانتا ہے معذور باپ سارا نہیں ہوتا کانا سارا وہی سر تمہیں سواد کے ساتھ سین کے ساتھ نہیں سواد کے ساتھ کانا سارا کیا عمل کرتے ہیں مجھے کو اسم کو رکھا دیتے ہیں خبر کو لا. تو سر تم یہ فیل بھی آ گیا عصم بھی گیا تو فیات ہے نا اس کی کیا بن گئی خبر ہے منسوخ تمال تم سر تو پھر منافقین پہ کیا ہو گیا تم کو کہ ہو گئے تو منافقین کے اندر دو گراؤ حالانکہ اللہ نے الٹا پھیر دیا ہے ان کو اللہ نے الٹا پھیر دیا ان کو کس کی طرف پھیر دیا وہ کفر کی طرف اللہ نے الٹا پھیر دیا ان کو بس بابا اس کے لئے انہوں نے کسب کیا کیا کسب کیا دارالاسلام کو چھوڑ کے کہاں چلے گئے دارالحرف کیا ارادہ کرتے ہو تم یہ کہ ہدایت دو اس شخص کو جس کو اللہ کو کرے اور جس کو اللہ گمراہ کرے ہرگز نہیں پائے گا تو اس کے کوئی راہ ود لوتا فرون وہ تو چاہتے ہیں کہ تم بھی کافر ہو جاؤ جیسے وہ کافر ہو, ہو جا تم سب برابر بس نہ بناؤ ان میں سے دوست کسی کو یہاں تاکہ وطن چھوڑ آئیں اللہ کے راہ میں وہ واپس آ جائیں کیا واپس آ جائے یہاں تاکہ وطن چھوڑیں اللہ کے راہ میں بس اگر پھرے رہے کہاں پھرے رہے وہ مکے پہاڑ کے اندر رہ جائیں دار الحال میں اور پکڑو قتل کرو جہاں پاؤ چاہے راستوں میں ملیں اور نہ بناؤ ان سے کسی کو دوست نہ مددگار یہ کیا تھا جی پہلا فرقہ کس کا تھا مرتدین کا ان کو منافع کیوں کہا گیا بیت بار ماتا نے الازیم دوسرا فرقہ مصالحہ کا دوسرا فرقہ مصالحہ کنارے پہ لکھ لو بن مالک سورا کا بن مالک مدلجی جی بنو مدلے جی کا سردار تھا سورا بن مالک مدلے جی یہ حضور کی خدمت میں آیا غزوائے عہد کے بعد اور عرض کیا کہ میں آپ کے ساتھ صلح کرتا سلا. آپ کے دشمنوں کا ساتھ نہیں دو گا مخالفت نہیں کرو گا اور جب آپ لکے کو فتح کریں گے تو ہم اس وقت کیا ہو جائیں گے مسلمان ہو جائیں گے باقی عرب کے ساتھ تو یہ حضور کے تھے مسالے ڈبلیو, ڈبلیو, ڈبلیو, سلو جی نہ ہم لڑیں گے نہ آپ کے دشمنوں کی مدد کریں گے تو فرما جو مصالے ہیں نا ان کے ساتھ کیا سنا رکھو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 مسلط کر دیتا ان کو تمہارے اوپر تمہارے ساتھ لڑتے ہو بس اگر علیحدہ تم سے نہ تمہارے ساتھ اور تمہاری طرف کس کو جی سلح کو سلام منن, سلا یا سلام پی, نہیں کیا اللہ نے واسطے تمہارے ان کے بر کوئی راہ راہ کے نہیں چلے کو قتل وغیرہ کی بس نہیں کیا اللہ نے واسطے تمہارے ان کے کوئی راہ قتل وغیرہ کی آخرین، تیسرا فرقہ دیکھ جی. تیسرا فرقہ لکھو میں نے عنوان میں کیا لکھا تھا کہ تین فرقوں کا ذکر ہے نا یہ تیسرا فرقہ آ قرین کے نیچے لکھو اسد و غط یہ دو قبیلے تھے اسد اور غط فان غین یہ دو قبیلے تھے جی اسات استپان یہ تھے تھے حضور کی خدمت میں آتے تو کہتے آمنا کیا پھر جب واپس چلے جاتے اپنے علاقے کے اندر مرگنے نہیں رہتے تھے تو وہ پوچھتے وہ تم آمنا کیوں کہا ہے کہنے آمنا کن کو کہا ہے بچھو کو, کو کہا ہے بندروں کو کہا ہے کیا ہم بندروں کے ساتھ ہی مان لے بچھو کے ساتھ حضور کے غصہی کرتے تھے اور رہتے بھی باہر تھے مدینے میں نہیں رہتے کہ نماز پڑھتے حضرت نے کو فرمایا ان کو بھی رگڑا کیا دوسطہ خبری سے انقریبیں پاؤ گے تم دوسروں کو اسد اتوا ارادہ کرتے ہیں یہ کہ امن میں رہیں تم سے ادھر آ کے ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں اور امن میں رہیں کسے اپنی قوم سے قوم کو کیا کہتے ہیں کہ ہم بندر اور علیحدہ لم مقدر ہے اس کا اتف یاد آلو پہ پڑے گا لم لگے گا پسگر نہ علیحدہ ہوں تمہاری کتاب سے اور نہ ڈالے طرف تمہارے سلح کو آگے بھی لم ہے یا کفوسے پہلے بھی کہا ہے لم مقدر اور نہ روکیں اپنے ہاتھوں کو تکلیف پیابادہ ہو جائیں اور پکڑو قتل کرو جہاں پاؤ اور یہ لوگ ہیں کیا ہم نے واسطے تمہارے ان کے اوپر سنت لائے وبا کار علم پانچواں حکم سلطانی حکم سلطانی نمبر پانچ بھئی تم جہاد کے لیے جاؤ نا تو یہ خیال کیا کرو سمجھے جی کسی مومن کو قتل نہ کیا؟ احتیار کرنا کیا احتیاط کرنا احتیاط کرنا حکم سلطانی نمبر پانچ الحتیاط تو فل کتاب الحتیاط تو فل کتاب لڑائی میں کیا کرو احتیاط کرو کہ مومن قتل ہو جائے تم سے اچھا جی مومن کی شان یہ ہے کہ کسی مومن کو قتل نہ کرے ٹھیک ہے نا لیکن اگر خاتعن قتل ہو جائے یا مثال طور آپ گولی مار رہے تھے کافر کو اور لگ گئی کہ اس کو مومن کو لگ گئی یا آپ گولی مار رہے تھے شکار کو ہر کو تو پیچھے کون تھا مومن جا رہا تھا اس کو لگ گئی اس کو کیا کہتے ہیں قتل خطا قاتل عمد کے اندر جو ہوتا ہے نا قاتل خطاط کے اندر کیا ہوتا ہے بھی, کپارا بھی بھی کیا آه. اس کے باعث دیات بھی دو اور خود بھی دو دو, دو چیزیں ہیں دیکھو جی وہ کا لیں اور نہیں لائیں واسطے موبن پہ یہ کہ قطل کرے کسی مومن کو مگر کیا خطا خطا کی تحقیق میں نے بتائی ہے نا غلطی سے من کا طرح مومن خطا سورت نمبر پہلی پہ اور جو شخص قتل کرتا ہے مومن خطا, پس آزاد کرتا ہے گردن مومن کا یہ کیا ہے جی کپارا اور دیا ہے سپرد کی ہوئی طرف آلوس دے دو سو اونٹ یا پہلے میں نے کہا تھا کتنی ہزار دینا یا دس ہزار کا دے رہا میں آج کل کا حساب کر کے دے سکتے ہو دیا تو سپرد کی تھی اتروا لو اس کے ہاں مگر یہ کہ معاف کر دیں تو دیا تو ہو جائے گا تو یہ ہے جی پہلی صورت مقدول کیا ہوٹ کام مقدول ہے وہ مومن ہے نا من کا مومن ہے مقدول ہے مومن ہے اور دار اسلام میں رہتا ہے کیا اس کے وارث بھی دار دارالاسلامیہ تو یہ ہے آگے جی فائن کان کام صورت نمبر دو مقتول تو مومن ہے لیکن دارالحرب میں رہتا ہے سورت نمبر دو ہے مقتول مومن اور کہاں رہتا ہے دارالحرب میں اور اس کے وارث بھی کیا ہیں کافر ہیں حربی ہیں پھر کیا دینا پڑے گا دیا دو گے ہم تو, تو کافر ہیں اس کے بارے صرف کیا ہوگا کفارہ ہو گئے بس اگر ہے ایسی قوم سے جو دشمن ہے تمہارے اور وہ خود مومن ہے اس آزاد کرنا ہے گردن مومن کا صرف کپارہ بین کار قوم قومن یہ سورت نمبر کتنی تین تیسری صورت اور اگر ہے ایسی قوم سے کہ تمہارے اور ان کے درمیان کیا ہے ویسا ہے معاہدہ ہے یعنی ٹیلیکو مقتول ذمہ ہو جیسے ہمارے پاکستان میں ہے نا فرق علاقے میں ہندو رہتے ہیں تو ہماری حکومت میں رہتے ہیں مقتول کیا ہو ذمی ہو یا مستامن ہو یعنی آیا باہر سے ہے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 دیا تھابرت کی طرف اس کے آزاد کتنا گردن وہ ملتا اچھا جی اب گردن نہ ملے جیسے آج کل غلام نہیں ملتے تو پھر کیا کرنا چاہیے دو مہینے متواتر روزے رکھیں کتنی اور جوشد نہ پائے تو روزے رکھیں دو مہینے متواتر یہ توبہ ہے اللہ کی طرف سے ہے اللہ تعالیٰ جاننے والے مدوالے. یہ کس کا حکم دا جی قتل خطا کا یا احمد کا باقی قاتل احمد کا حکم پہلے بھی گزر چکا ہے وہ کیا ہے آ... ہے دنیا میں اور آخرت کے اندر قاتل احمد کا بدلہ کیا ہے جہنم کیا ہے جی دنیا میں کساس اور آخرت میں اخروی تل مومن متم قاتل احمد کا حکم اخروی مومن کے قاتل احمد کا حکم اخروی مومن کے قتل احمد کا حکم و خروی اور وہ شخص قتل کرتا ہے مومن کو جان بوجھ کے بس جزاؤ جہنم پس بدلا اس کا کیا ہے جہنم ہے خالد انفیح بہت مدت رہے گا اس میں بابا خلود کے دو معنی ہیں ایک خلود کا منہ ہمیشہ دوسرا خلود کا میں نے کیا بہت مدت کیا منع کرو گے تو کہ خلود کس کے لیے ہے کافر کے لیے یہ کافر ہے دیکھو جی تو خالدن کا من کیا لکھنا ہے بہت مدت رہے گا اس کے اندر میں اسی معنی کو ترجیح دیتا ہوں بعض علماء جو ہیں خالدن کا معنی کا کرتے ہیں ہمیشہ لیکن وہ تعویر یہ کرتے ہیں کہ متعمدن کا معنی یہ ہے کہ مومن کو قتل بھی کرے اور اس کے قتل کو جائز ہی سمجھے جائز سمجھنے والا کافر نہیں بن جاتا لیکن میں وہاں نہیں تعویل کرتا میں یہاں کہتا ہوں خلوط بمنے بک سے طوی بہت مدت رہے گا اس کے اندر اور غزہ اس کے لانت کی تیار کرا یا منو حکم سلطانی نمبر چھ حکم سلطانی نمبر چھ وجوب اکتفاق بر اظہار اسلام وجوب اکتفاق بر اظہار اسلام بھائی آپ جہاز کے لے گئے ایک آدمی ظاہری طور پہ کلمہ پڑھتا ہے یا تم پہ سلام کرتا ہے تو اس کو کیا سمجھو گے مسلمان سمجھو اس کو کافر سمجھ کے قطر نہ کر دینا یہ ہے وجوب اکتفا بر اظہار اسلام جو اسلام کو ظاہر کرے نا اکتفا کر بجوب اکتفا بر اظہار اسلام صاحب کرام جی گئے جہاد کرنے کے لیے تو جب فدق کے مقام پہ, پہ پہنچے فدق تو وہاں ایک چرواہا تھا بکری چرانے والا اس کا نام تھا مردار وہ مسلمان تھا بکری چرا رہا تھا صحابہ کرام کو جب دیکھا قریب آ کے کہنے کا السلام علیکم و اللہ صحابہ کرام نے سمجھا کہ یہ ہے کافر اور منافقانہ طور پہ سلام کیا اس نے ہم کو صحابہ کرام نے ہم کو قدر کر دیا بکریاں لے کے حضرت حضرت ناراض ہو گیا تھا نج اس نے سلام کیا اس کے سلام پہ کیا کرتے اعتماد میں تو یہ کیوں کیا آخر تم پہ نے بھی تو کلمہ ظاہری طور پہ پڑھا تھا تم سے کسی نے پوچھا تھا کہ دل سے پڑھا ہے یا ظاہر سے پڑھا ہے تو اس لیے اس کو منافق سمجھنا کیا تھا غلط تھا حضرت کو ناراض ہوئے ایک دفعہ حضرت اسامہ سے بھی جب قریب پہنچے تو پڑھا کلو پڑھ لیا نے قتل کر دیا اس پہ بھی حضرت ناراض ہوئی دیکھو یہ عنوان کا لکھوایا ہے میں نے بجو ایک اے ایمان برو جب سفر کرو اللہ کے راستے کے اندر اس تحقیق کر لیا کرو اور نہ کہو واسطے اس شاخ کے جو ڈالے تمہاری طرف کے اس کو سلام اب سلام کا معنی یا یہی ہے السلام علیکم یا سلام کا معنی سلامتی انکیاز کیا سلامتی انکیاز اس میں کلمہ کیا جاتا ہے کہ نہیں تم لا لاپورو اس کو یوں نہ کہو نہیں تو مومن طلب کرتے ہو تم اسباب دنیا بھی زندگی کا وہ کیا لائے تھے جی بکریاں پر نزدیک اللہ کے غنی تھے بہو اسی طرح تھے تم پہلے سے بس احسان کیا اللہ نے تمہارے پر تم بھی تو کافی تھے نا تمہارے زہری کلمے کے اوپر اعتماد کیا کہ جی؟ بھائی تو لو تحبی کی کیا کرو بے شک اللہ تعالیٰ ہیں ساتھ کر کے خبردار لایستوں ترغیب الکتاب ترغیب للپتاب جہاد کی ترغیب ہے معطنا یہ آیت نازل ہوئی ذرا غور کرنا نہیں برابر وہ لوگ جو بیٹھنے والے ہیں مومنین سے غیر علی ذرار بعد میں نازل ہوئی اور پہلے کیا تھا بھلمجاہد ان سبیلا نہیں برابر بیٹھنے والے مومنین سے اور مجاہد کی سبھی برابر نہیں ہے جب یہ آیت نازل ہوئی تو زید بن ثابت کہتے ہیں ابھی حضور مجھ سے لکھوا رہے تھے یہ رایت لکھوا رہے تھے کہ نابینا صاحب یاد ہے عبداللہ بن عمر مکتوم نابین صاحب تھے تو انہوں نے عدل کیا حضرت میں تو جہاد نہیں کر سکتا میں تو کیا ہوں بیٹھنے والا ہوں وہ ہو. تو میرا مقام تو وہ نہیں ہوگا کی سبیل اللہ کا غمگین ہو کے کہنے لگا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہی نازل ہوئی اسی وقت یہ غیر وغیرہ ذرا کا اضافہ کیا گیا کیا وہ بیٹھنے والے جن کو کوئی تکلیف نہیں ہے تندرست ہیں وہ اور مجاہدہ پس میں برابر نہیں ہو سکتے لیکن جو تکلیف والے ہیں اگر ان کے دل کے اندر جذبہ اور جہاد کا تو اللہ ان کو سواب دے گا یا نہیں جی بیمار ہیں لولے لنگڑے ہیں نابینے ہیں اللہ نا دے گا نہیں برابر وہ کہ بیٹھنے والے مومنین سے لیکن شرط کیا ہے کہ نہ ہوں صاحب تکلیف کے معذور نہ ہو وہ اور مجاہد بھی سبھی اللہ برابر نہیں جب اپنے بال اور جان سے یاد کرتے ہیں فضیلت جی اللہ نے ان کو جو جی یاد کرتے ہیں اپنے بال اور جان سے اوپر بیٹھنے والوں کے درجے بڑے تھے درجتن کے ساتھ تو کن بڑے درجے بیٹری والوں پہ لیکن ہر ایک کے لیے وعدہ دیا اللہ تعالی نے المصوبت حسن اچھے بدلے کا حسنا اسے مراد ہے اچھا بدلا ہر ایک کے لیے کمانا وہ بیٹھنے والا بھی کیا بیٹھنے والے کے لیے بھی اچھا بدلا ہے یہ اور بات ہے کہ مجاہدی سبھی اللہ کی شان بڑی ہے لیکن بیٹھنے والے میں جذبۂ جہاد ہو اور نیک کام کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ہی بدلہ اچھا دے اور ہر ایک قبادی اللہ نے اچھے بدلے کا وفضل اللہ مجاہدین تفصیل ماکبال ماکبال میں تھا نا کہ مجاہدین کو فضیلت ہے اس کی تفصیل اور فضیلتی اللہ تعالی نے مجاہدین کو اوپر قائدین کے عظیم کی. وہ اجر عظیم کیا ہے درجات من ہو کی تفصیل لکھ لو درجات ان کس کی تفصیل ہے اجر عظیم کی تفصیل ہے اللہ نے اجر عظیم دیا یعنی بہت سے درجات ہیں اللہ کی طرف سے کن کے لیے آ کتنے درجات ہیں حدیث پاک میں سو درجات مجاہدین کے کتنے کہ درجات ہیں سو ہے دو تین سو چار ہیں تو مغفرت بخش ہے اور رحمت ہے اب اوپر حاشے پہ دکھو درجات ہیں غیر مذنب کے لیے سو درجات کس کے لیے ہیں غیر مذنب جو مجاہد بھی ہے گناہ گار نہیں مجاہد بھی ہے اور گناہ گار نہیں اس کے لیے درجات ہے درجات غیر مذنب کے لیے اور مغفرت کس کے لیے ہے مذنب کے لیے گناہ گار کے لیے بخشش بھی ساتھ ہے اور مغفرت کس کے لیے ہے مذنب کے لیے بخش اور رحمت دونوں کا عام ہے رحمد غیر مجنب کے لیے بھی ہے مجنب کے دونوں کام ہیں اور ہیں اللہ تعالیٰ بخشنے والے والربان باقی ایک چھوٹا رتو یہ پڑھ لیتے ہیں ان اللہ دین توقع ملائے حکم سلطانی نمبر سات حکم سلطانی نمبر سات ہجوب ہجرت ہجرت کا واجب ہونا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 تو اب دار الحرار برائے دارالاسلام بن گیا اب ہجرت جی. حکم سلطانی نمبر وجوب ہجرت بے شک وہ قبض کرتے ہیں ان کی فرشتے اس حال میں کہ ظلم کرنے والے ہوتے ہیں اپنی جانوں پہ کیا یعنی ہجرت نہیں تھی ظالم ان ہے کہ انہوں نے ہجرت نہیں کی ان لو تو فرشتے ان کو کہتے ہیں جب جان کام کرتے ہیں فی ما تم بیچ کس حالت کے تھے تم اور دین کا کوئی کام کیا تھا یا نہیں بھائی جو مکے پاک کے اندر تھے نا تو مکے کے کافر ان کو دین کا کام نہیں کرنے طور تو نماز ہی نہیں پڑھا چھپ کے پڑھتے کوئی نماز رہ جاتی باقی بھی کافی دین کے کام ہوتے ہیں جو نہیں کرنے کہتے ہیں کس کہ حال کے اندر تھے تم دین کے کام میں کال جواب دیتے ہیں وہی وہ کون جو انہیں ہجرت <تصفح> کہتے ہیں کننا مستض تھے ہم بے بس مستض فین کا منکال کو تھے ہم بے بس زمین مکہ کے اندر ہم بے بس تھے ہمیں کافر دین کا کام نہیں کرنے دیتے تھے کالو یہ فرشتے کہتے ہیں کیا نہ تھی زمین اللہ کی فراخ بس ہجرت کر جاتے تو بیچ اس کے بعد یہ لوگ ہیں ٹھکانا ان کا جہنم ہے اور برا ٹھکانا ہے علمصین استثنا معذورین کو معذورین کی استثناء باقی سب کے لیے ہجرت فرستی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 بھئی آخر تین سو میل کا سفر مکے سے مدینہ پہاڑی راستے غریبوں کو راستہ پتہ نہیں تھا ای. نہیں طاقت رٹ تدبیر کی اور نہ ہدایت پاتے راستے کی پوداء کا انجام معذوری پر یہ لوگ ہیں امید ہے اللہ کی معاف کریں ان سے اور ہیں اللّہ تعالیٰ معاف کرنے والے اور بخشنے والے حاجی سبی اللہ ترغیب ہجرت عام طور پہ انسان ہجرت سے گھبراتا ہے کہ میں اپنا وطن چھوڑ کے جاؤں پتہ نہیں مجھے ٹھکانہ ملے یا نہ ملے فراقی رزق ملے یا نہ ملے کوئی اچھے دوست ملے یا نہ ملے ٹھیک ہے نا یہ پریشان اللہ تعالیٰ کرواتے ہیں وہاں جو ان کو ٹھکانہ مل جاتا ہے دنیا بھی مل جاتی ہے یہ انڈیا سے جو ہجرت کر کے آئے ادھر تمہارے کراچی کے اندر آئے ان سے پوچھو کہ وہاں اتنی دنیا نہیں تھی جتنی دنیا ادھر ان میں کما دی ہے ٹھکانے کی آنکھوں کے لیے ترغیب ہجرت اور وہ شاخ کہ ہجرت کرتا اللہ کے راہ میں پائے گا زمین کے اندر مراغا من مراد مذہب جگہ جانے کی ٹھکانہ ٹھکانہ لیکن پائے گا زمین کے اندر ٹھکانہ بہت بسان فراخی رزق رزق کی فراخی ملے گی وہ میں خرج میں بیتے ہی باقی اظہار اشب ہے کہ ایک آدمی گھر سے نکلے اور موت آ جائے تو ہجرت تو پوری نہ آئی کیا جواب دیا گیا پھر راستے میں موت ہے ثواب پورا ہوتا ہے نہیں آئزہ شبو اور وہ شخص کے نکلے اپنے گھر سے ہجرت کرنے والا رو اللہ کے اسے پھر پا لیا اس کو موت نے پستا کی واقع ہو گیا صاحب اس کا اللہ نے اور ہیں اللہ تعالیٰ بخشنے والے مہربان اللہ الحمدللہ للہ فی اللہ موت اللہ <سؤال> اللہ صحا